بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله مبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسلموا سلا و سلام والیا روا آلگا کیا حاصل سلام Oh, no. i'm not ہب بول ساتھی واستے نیا موقع جس کا انمان ہے مسلمانوں دورے کلم شریف کا ہاتھ سید لا امام علی مقام رضی اللہ ہوتا آلہ آپ دی راہ بابرکات دے حوالے سہ موجود اس جگہ سے بیان ہو چکے آپ سرکار دا مار کا مارک ہے کرملا جہا ہے وہ بھی مسلمانوں کلمبے شریف کے حق دی پہچان کر پہ. کر کے میں اس انتخاب کے آن ان ہے کہ سانوں تے پتا چلے کہ جڑا کلمہ پڑھنے یہ حق سڈے تک کوئی حق ہے کہ حق کا سڈ وزن کیک ج پا سڈ ہونا ہےیز ہے جی میں سنی میرے کو میں پڑھ والے سنیا باقی واج نو اور ہے ہر کسی کی لوڑ اور ضرورت کوئی ستر پہنچیا کوئی او پہنچیا کوئی چالیٹھا کوئی کس امر کا سانوں ہال تک اسمرے پہنچ کے भी पता ना हो जड़ा कलमा रोजाना पढ़ी जाने का हक साडे संघिया फिरा अपनी जिंदगी जीड़ी है वनू कि बने ता ला सके सुनोगे پتا چلے گا اس مبارک کلمے کا ساڈے سے کی حق ہے چلو کوشش تے کر گے نا پورے کرنے پی خبر ہوگی کوشش کرے تو جی پھر تو پتہ ہی نہ ہوئی حق ہے کی ساڈے سے کی کوشش کرنی تک قوم ستی پی قوم کی ستی ہے قوم دے جڑے راہبر بنے پھرتے ہیں وہ بھی ستے پائے میں اصلاح دی خاطر گل کر رہا پورا ملک روزانہ کسی نہ کسی تھانے جانا ہوتا ہے ون سمن نے بکر نات پورنہ واہ یقین کرنا جب وہ سنی دیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ اے اسلام تو با خبر نہیں نہ قوم دے حالات کو واقبر یہ کوئی تیب اصول جانتے نہیں اگان بیٹھے کون نے سنانا کیے کی چاہیے جن خطاب ہوں نے یا گمراہ کون ہوں کھڈو گمراہ یا پھر یہ ہوتا ہے بھی اگوں جو کچھ قوم نو نہیں چاہیے وہ دیکھی جن کی لوڑ ہے وہ دینا نہیں تا کر کے سامین تین تین دو دو گھنٹے خطاب تو بعد جدو اٹھتے نے پلے کا وجہ بولنے والے جڑے دی تربیت کسے روحانی دے ہاتھوں نہیں روحانی صاحب دل بندے دتوں تربیت ہو جاوے نا پتہ پتا ضرور لگ جا ہے بھی قوم کس پانی انی شہ چاہیے اللہ اقبال بولیا ہو سکتا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے بیچارے دو رکاٹ کے امام جہاں بانی سے ہے دشوار کرکارے جہاں بھی نہیں جگر جی ہو چشم دل میں ہوتی ہے نظر میں پہ یار <تصفح> جہاں دربار تیٹھے یہ صوفی فقیر لوگ نہ سورا سراں لا سا نہ بولنا یہ تیرانگوں گل بندے دل چی لچیاں نو لچیا نے لچیاں نو شریف بنایا نو تحجت گزار بنا چکا دین پرست بنا اللہ دے دین دی غیرت دے وجہ کی سی یہ ہوں سن دل دے جاسوس یہ آن والے دا دل و سن یہ چاہیے یہ دل نو بیماری گیڑی لگی پی صرف اسے گال نو جان گلتے سن کہ جو آیا بیٹھا ہے یہا گھوڑ لگا ہے کی بماری پی ہے نو نہ اسی طرح دی گل شروع کر دیا کردا انہیں اس محفل دے اندر اندر دل دو چڑھ یعنی سوال منہ نہیں سی آ دل دی دل, دل چیج ہو سی اصلاح ہو جان وجہ ہوں بھی ہوں بھی اسا دیکھے نہیں اللہ تعالیٰ کے درویشوں کی محفل چہن والے قسم خدا دی کر کے آنا او نا دی زندگی چا ایسا انقلاب اور تبدیلی دی ہے نا کہ آم مقررانہ دے کے ہزارہ آن وہ تبدیلی نہیں تا کر کے ختاب کے بیان کے اندر دنیا دے لوگوں دے زندگی دے تبدیلیاں انقلاب اتھا نہیں ویکے فکیر محفل دین دل سے چوٹ مارنی مقتضا حال دے مطابق بولنا فساحت و بلاگت دے اصول سامنے رکھنے نے جو چاہیے ہونا ہے وہ کچھ دے گا اس کی محفل چ بندے کئی رنگے جھان رنگے جسا میں ہوں جی جانا اللہ تعالیٰ کے فلو کرم کے لوگوں توحفہ نشی دئی سیدے راہ اپنی زندگی وہ نہ پچھلی ہے نا, نا وہ ساری کی ساری ان احساس ہو جا کر ہاں اگوں کرنا کی یہ محز وجہ نار میری کتاب کتاباں پڑھن دی وجہ نہیں مینو یہ گل مدرسے چی لبھی میں گل میرے فقیر نگاہا ہونا دی تربیت نار حاصل ہوئیے مینو ایسنا پتہ لگ گیا بھی قوم نی شہ چاہیے چیشیا دی بیان کی کرنا بعد جدوں ایک دمیں گلیں جاتی نہ رل دلاندھ صحیح مانجے پھر ہوں نے علاج اللہ سونے فضل و کرم لال صاحب بدلے پڑھ تھی جی آ بھٹے جی اسے شہ تم لے آتا ہے جی میں علم غیب دے مسئلے بیان کرا, ختم درود دے مسئلے بیان حاضر ناظر مسئلے بیان کرنی چاہیے سن سن کے پہ جی ختم دے مسلے سن سن کے قوم ختم ہو گئی یہ مسئلے میں بیان کرانا تو سیون اتنے بندہ نہیں لبنا کیونکہ بلا کیوں تمنوں پتا یار یہ ختم مگروں لستا ہی نہیں جی دے جائیے مول بھی بات چیڑی بہٹا سات چیڑی بٹھا کوئی ہو نہیں یہ پتا نہیں گل کی فضائل شانہ اپنی تھان سے برحق صاحب کی شانہ آل بیان امام حسین شہید کربلا دیاں شانہ آپ اپنی تھان سے بار ہک نہیں سکیا پر یہ نہیں ہر وقت ہر تھان چلائی رکھو گل بڑی کھڑی ایک مثال دینا ایک حکیم سی اندر کول ایک شگرد جا پیا گیر رنگا حکیم کا کم سہلوں نہ ایک چٹکی دوں سی وہ چٹکی سہال پخانے لا چڑتی پیٹ صاف ہو جانا وہ لاڑو تو چٹکی وہ پیٹ صاف ہو جانا اتوں نے جڑی دوائی دینی نا انہیں جا کے چھتی اثر کرنا جڑا شگرد پیا پیاسی نا وہ استاد حکیم دیا باقی دیا ساریا نہ سمجھ سکیا ایک چٹکی وہ آ گئی چٹکی سمجھ آئی انہیں اپنا تھلا چوکیا استاد لگا استاد جی سلامت ہے میں اپنا دباخانہ کھول لگا اتوں نکل کسی ملک کے چلا گیا جا کے انہیں ایڈے سارے بورڈ ہر پاسے چارے پاسے ملک کے لا دیتے مریض حکیم آیا بیٹھا ہے مرتے بھی جانا کہ ہوں سارے پاسے اعلان ہو گیا مشہوری ہو گئی بادشاہ پتا لگا کہ کوئی حکیم آیا بیٹھا ہے اس آخر یار اس حکیم دی مشہوری بڑی تے تھوڑی بلاو کا بادشاہ کو پہنچیا بادشاہ پوچھیا کہ حکیم صاحب تسان طاقتور تو طاقتور دوائیاں ساریاں سب کو جان دے جی انہیں آخر میں جناب میرے کو لکی ہے شاید انہیں آخیا سا پرسوں چوتھ نو ہونی لڑائی دشمن دی فوج تگڑی ہے اساں چاہتے ہاں بھی سڈے فوجی جڑے ہیں نا کوئی انج دی دوائی جاوے دے تگڑے ہو جنہیں آخیا گل ہی کوئی نہیں اتنے کھبے ہاتھ کا کمال ہے ساری فوج کھلو گئی وہ وقت والا وہ چٹکی جیڑی وہ لے آیا تھی انہیں جرو کی تھی. ایک سر تو دجے سرے تک ساری فوج ن چٹکی دے کے جوں ٹیاں لائی دست لگے جوں پخانے لگے اوہ اتنے ہلن جوگے نہ رہے اتوں آیا اتوں آیا دشمن اندی فوج آئی انہیں آن کے مشکل بن کے کٹ کٹ کے ملک سنبھال لیا بادشاہ کہ لگا کھانا خراب کی جہی کوئی طاقت ہے سی پالی وہ بھی لے گیا کہ میں پگ بن کے آیا آم حکیم نہیں होया तकदीर इवें थप जब वक्त आया तकदीर देप दिता सू मुक आप मलिकल है थप तकदीर देता सू और सही तकदीर इवें सजड़ो इस वे साडे मुकर्र जे चुटकी वाले थे نہیں ون گے اگوں کہہو جہٹا کی دینا ہے کی یہ چاہیے شریعت اتنے کیویں دی بیان ہونی چاہیے نہ چٹکی کھڑی دی کی یا بخشوائی جان گے یا شانہ بیان کرائی جان وہ سن شانہ بخشواونا دونیں کم قوم سن سن کے نا انہوں ٹیاں لگیا نہیں اج حال ان بنیا پوری شریت تو کلمے کے ہر حق تو جان چھڑا کے لوے لنگڑے ہو کے ڈگ پے دشمن مشکا بنی کھڑے مول بھی ہال چٹکی ہے میری گل سمجھی کہ نہیں سمجھ میں کسمیا پیا میں اگر انہ تکری آ جا جڑیا آم ہی مارا تھبا فبا, فبا کے مسمیا پہ بخشو آ جاوا جنہ مرضی بخشوائی جا میں گلوں سے آ جا علم غیب حاضر ناظر تمام مزے مسائل ختمہ روز سے پندرہ پندرہ ہزار بھی ہزار روپیہ ایک ایک تقریر دا لوا پانچ سات شیر سناوا شانہ فضیلتا ادھر ادھر کر گر کے چل گیا یہ میں کر سکتا دائیں ہاتھ تک کھیل پیا بلکہ بائیں ہاتھ تک کھیل لیکن میں کتنی پیاندہ جے، اس وقت امت نو کے مستفا نسائل الجھا اسمت دور ظلم کرنا اور ظلم کرنا اس لیے سمت نو صرف صرف اور صرف مصطفیٰ دے دین دی صحیح روشنی دتی جائے جدو نبی کا دین سمجھ آ گیا دین دے حقائق قوم نو سمجھ آ گئے علم غیب فرمے غائب تسلیا نمجھا دی لڑ نہیں دے دل دس گے نبی دی شان کی بولو سب سمجھ آئی تھی جی ہاں اس واسطے میں جو وچ غلطیاں ہوئی نے نے وہ میں ہوں کیڑیاں, کیڑیاں بیان کر لیکن یہاں میں اسلح واسطے ضرور ترج کی تھی کہ خطیب جڑا ہے ایک تے گمراہ کرنے والا نہ ہو فضائل مناقب شانہ جی بیان کرے او بھی جو ضرورت ہے اس طرح بیان کر کے کفر دی مخالفت اس وقت جڑی شاہ کی سانو ضرورت ہے نا جڑا سوا سڈے مکیا پیا وہ کفر تے برائی دی مخالفت جڑی ہے نا اے بک تعلیم جدید سے ہوا کیا حاصل کفر کے ساتھ جنگ جوئی نہ رہی جہا بولہ بولن دیا آتا ہے اندر اپنے گھر چ کوفر والے آخڑا ہوتا مدرسیا چ کوفر والے آڑا ہے مقمیا پیانا تک میرے اگے سامنے نہیں آ نہیں آ مدرسوں والے نہیں آن پتا ہے جڑ ساڈی نپی بیٹھا گل سہی کرتا ہے پیا ساڈے بارے سامنے نہیں آن ترلے مارے کدی ڈی ایس پی کول کدی ایس تکری نہ کرے باقی جنو مرضی بلا لاؤ یہ نہ آئے میں کہ ان اتری دو میں تے بچے کھولے بندے دے پترا والا کام کرو میں کیوں نہ آوا بھائی ہوں میں کل وہاڑی سا کل وہاڑی ضلع در اتوں کے ملا ملوٹے جہے دکاندار ہیں نا دکاندار میرے گلوں کی دکانداری جی ختم وہ جن بھی سن کٹھے ہو کے ایس پی کول گئے نے ری مہربانی یہ نہیں وہ کسی چاہتوں لے کے تھلے تک نہ کسی ای کانگ لکھی ہے کانگ پوری ہونا ایس پی آخیا یہ تکریر نہ ہو جب مرضی آ جائے وہ جڑے اللہ جی رب سونے بلا ہوب جڑے کام کرنا ہو روک سکتا بلا انہیں ٹل لایا وہ اللہ تعالی اتوں کے ڈی ایس کہ لگا جلسہ گا چشتی بولے گا اللہ تعالی فضل و کرم لال میں مڑ بولیا کہیں او دلیل خوار ہوئے وی نہیں سمجھ لا بھی پیڑا ہال بوک کے دیہڑے پٹن پھر آئے بنیا کہ اسا اایا یہ موڑا آ گیا گھر نام مراد میرے تو قطرانے پی مہارش واستے کہ میں انہوں کے جڑے گھر آئے بڑے پہن نا کھول کھول کے قوم اگے بیان کرنا اتوں مرتے ہیں وہ آتے تو پکا نہیں رن لگا سا واہ واہ دال دلیا چلتا سی پیا یہ تو سارا کچھ کھلی آفر برائی کی مخالفت ختم ہو گئی ہے تو ہر گارج کوفر بڑھ گیا ہے. علاج اسے علاج اسی گل کا ہونا چاہیے ہاں جی اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی وراثت ایویں ہاں یہ نہیں وراس بھائی اگوں بیٹھے ہو جرم خور جی شہ نہ ویخ جیڑی بلا آئے تھی جان جا وہ ختم دکھلوتا ہوے ہوتم نہیں چاہیے وے کے ختم تو علاوہ کی کرتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے میری گل میں جڑا کچھ میں سنا اس کا عنوان کی رکھے کلمے کا مسلمانوں کے حق لو سنوانتا کرو رت مجو سبحان اللہ ہر شہدین کا بھی حق ہے استاد کا بھی حق ویر کا بھی حق اولاد کا بھی حق ہے جانور بھی حق یار آخر کلما جو پڑھنے آئیں کا بھی حق سڈے ت کہ کوئی نہ اس کلمہ شریف دا حق مسلمانوں میں مختصر دو لفظ پہلا سمجھا دینا تفصیل باد کلمہ دا حق مسلمانوں کے کہ نبی سرور دی شریت دی قید اور پابندی قبول کر لین شریت دی قید کلمہ دا حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی خالق نہیں محمد اللہ کے رسول ہے ان دونوں سمجھ لے نا جڑا موضوع پہ پیش کرنا وہ آ جا کلم کافر جنا جن چکا نئی منتا ار وہ آزاد رہ اپنی زندگی کا ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرد جدو پڑھتا لا الہ الا اللہ ان دا مطلب ہے کہ ہوں میں ایک مالک نو مان لیا وہ الا ہے وہی مینو بناو ہوں میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا گا جس سائی تالک منیا ہے، میں ان کے حکم کا پابند رہا یہ ہاں ہے لا الاح اللہ آلہ. توجہ بولو سبہ نا جدو اسکم تے ہوں اس دے دے پتا نہیں ان حکم ہے کی او آپ غیب حکم کی میں معلوم ہوے کی انہ آیا کھڑا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دا پیغام لیا نے کی مطلب کہ جس رب المین تم منیا ہی نا حکم وہی ہے جو مستفا کربھحان اللہ توجہ بول <سؤال> رہے ذرا توجہ بولو سبحان اللہ اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو جب آخر جی نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا مطلب نکلے گا کہ اللہ دا حکم تسا اندر پابندا آنا کانے وسیلے محمد پاک دے وسیلے سنگیا کلمے دا حق یہ ہوئی ہے کہ ان دے حکم کا قیدی پابند ہو جائے بندہ اسا تو سمجھنے نہ کلمے دا ساڈے تے کہ دے جاؤ تے آزاد ہو جاؤ سی تباہی اتوں پہ ہوں کہ اسانیا کلمہ پڑھیا تو آزاد ہویا ہوں کوئی پابندی نہیں کلمہ کلما پڑھ آزاد نہیں کلمے پڑھ پابند ہونا ادھر ویکو یار ادھر بنے میں ویکتے جی میں نہ میرے والو تبجو بولو سبھا نا ایک وقت کافی ہو گیا سویرے جمعہ شریف بھی ہے استو بھی تو کٹھا کر کے سارا سنا کچھ حاصل ہو جائے میں صاحب تو بتھی ہاں اجازت لیا کہ کسی ہو جان جو نوی تھان لوگ اور بھی سن لیں باقی دے زلیہ ہیں اگر میاں صاحب انکار فرما نے تو میاں رحمت علی سرکار بھی انکار فرما بھائی وہ سوچی پھرتا تھا خاط میں پیا اینا ایک میں آپ سرکار تو نہیں ویکیا این وہ پیا میاں رحمت علی سرکار یہ چاہتے ہیں کہ خطاب اتنے کراحب ہوئی جلد قابو کی کسی پاسے جان نہیں دیں ہاں جی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اے دے حق اور صداقت دے نال لگنا پھر اس دے سنن نال خوش ہونا یہ شرف اللہ تعالیٰ بخشیا ہوا اللہ تعالیٰ مزید دے یہ حضور سرکار دی شریعت متحرا دے رنگ نال منور فرما چھوڑے تبجو بولو سبحان اللہ تو سنگیہ کلمے دا حق مقررہ لو جی کلما پڑ لیا آزاد گے کرے ساری جنت پکی ہو گئی جبکہ کلمے دا حق یہ جلما پڑیا اسے قید پاپ بند ہو گیا کافر سی آزاد سی جدو مومن پھر قید چیا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم سرکار نے فرمایا ادنیا سجن و جنت مومن فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانے کافر واسطے جنت پاک نبی دے اسے فرمانے آلی شان دے اندر میرے موضوع کی وضاحت سمجھ لوگ گا توجہ لڑا سبحان اللہ کملی والے نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خان کافر دے واسطے جنت سجنا یہ آم مطلب اے بیان کیتا ہے کہ کافر دنیا دے اندر تنگ دست مارا تے غریب تریب ہے تے مومن جڑائے او جناب دنیا دندر ہاں مومن جڑائے او دنیا دندر تنگ دست تے غریب راندہ ہے کافر جڑائے او آش راندہ ہے ازاد انو جناب کھلوم کھلا کھان نو ملدہ ہے ہجیو مالدار ہندہ ہوئے کافر مالدار تے مومن غریب ہندہ ہے تا کر کے مومن دا قید خانہ ہے تے کافر دیے جنتے لیکن سجنا اس مانے دوتے اعتراض ہندے نے اعتراض ہندہ ہے سوال اٹھ دا وے. اس مانے دانے دے دا کول جنا جناب ایک ٹائم کی ہوں ہوں گریبے ہوں کئی مومن ایسے ہیں جڑے مالدار ہوں نے حدرت اس مانے گنی وگوں ہوں ان کہ نہیں رت توجہ لال بول سبحان اللہ کافر <قاب> کئی <hés> تنگ دستارے سوڑے ہاتھ آ مومن کئی مالدار نے حضرت عثمان کا نہیں مانگو پھر جے اے مطلب کٹیا جائے جو کافر ہمیشہ مالدار ہوں دے دنیا دے اندر تے مومن تنگ دست ہوں تا مومن واسطے دنیا قید خانہ کافر دی جنت پھر نبی دے فرمان نبی پاک سرکار دے فرمان دا مطلب دنیا دے اندر سانو سی نظر نہیں آوے گا آخرے کا مطلب حقیقت دا بیان صحیح مطلب یہ بیان ہویاوے وے جو بزرگان نے دین نے بال کتابوں دے اندر لکھا وے نبی پاک سرکار نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خان کافر دواستے جنتے اے حضور سرکار نے تشبیح دے کہ مثال دے کہ مثالہ سمجھایا ہے جدو بندہ جیل دے اندر ہوندہ ہے قید خانے میں چوندہ ہے اور سڑے خیشہ اٹھ دیاں نے لیکن پوریاں نہیں کر دھکدا خیشات پابندی رہن دیئے خیشات قید دے اندر رہن دیاں نے قید جیل دے اندر بندہ ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا قید تے پابندی چوندائے. تے جدو بندہ جنت جاوے گا جنت دے اندر ہر خواہش آزاد ہوے گی جو بندہ طلب کرے گا مولا پابندی نہیں لاوے گا ہر شاعت آ فرمانا جائے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے گل بھی اسی طرح دے بٹھ رہا ہو جا تھوڑا جا مطلب سمجھ آ رہی ہے نا گل سنگیا قیدی قید نے انہوں پوچھ وہ سہ خائشہ اٹھتی نے بولو سوال بولو سبحال قیدی قیدھے یار ایمان دسو بال بچوں ملن کی خواہش ہوتی ہے سہ خواہشہ اٹھتی ہیں بچار لیکن نہیں پوری بچارے کر سکتے پابند چھٹھے کی لیکن جدو جنتی جنت جان گے نا جنت آزادی کا گھر رہے اتے وہ پابندی نہیں ہاں جی نہیں کیا حرام حرام والا کھاتا تو ہے ہی نہیں نا خواہش کرتا جائے گا فرما ماں تش انسو کم جو نفس خواہش کچھ فرما عطا کیتا جائے گا گھریا جنت کے اندر جنت دے اندر ہر خواہش پوری ہونی ہے کسی خواہش پابندی نہیں ہونی جو طلب اٹھنی ہے، مولا سونے پوری کر دینی ہے، اور جیل دے اندر، قید خانے سہ خواہش مر, مر بندہ پوریا نہیں کر سکتا میرے پاک نبی جنت جیل دی مثال دے کے مومن دے کافر دی زندگی دا فرق سمجھایا ہے کہ مومن واسطے دنیا قائد خان کی مطلب مومن دے دل دے اندر دنیا دے اندر رہ کے سہ خائشا اٹھتی نے فلانی شہ ہو فلانی شہ ہو فلانی کھاواں فلانی پاوا آجی اٹھ نے لیکن اے اے ہندہ ہی ہزار جی قیدی قید خانے بیٹھا وے اگوں اے قید یہ آتی ہے اے دیوار تے کندا والی قید نہیں آتی اے جیل انج دی نہیں جی کوٹ لکھ پت دی اے جہی جیل چبی نبی دی, دی جیل اندر بہن دنوں کدم قدم قدم اپنا جڑا ہے سوچ کے رکھنا اے اے پہننا یہ ہلال پلیتے جائدے نجائد جتھے نجائز شریعت آکھے گی اوتے کھلو جاوے گا جتھے جائد آکھے گی اوتے کرے گا سگیا کر دے سدکے میرے پاک نبی دلجھا دنیا سجنل مومن دنیا مومن واسطے قید خانا مومن خی اٹھیاں ضرور نے پر نبی شریعت کی قید تے پابندی رکھ دے اندر دنیا دے اندر کافر ہر خش پوری کر دے جے نہ کر سکے تے کرمے دی نیت ضرور ہے وہ پابندی قبول نہیں کرتا اللہ واہد شریف دے کسے حکم کی ہجی وہ خواہش ہوے عورت کی نہ ماں وی نہ بہن ویکھے نہ ہلال ویے نہ ویکن دیواری آئے سور کھا کتے کھا بے کھا حجی وہ اتنے آزادی مرضی آئے کپڑے پا لے مرضی آ پا نگا لگا فرد ہاں سنگیا معلوم ہویا کافر دنیا جنت جی مومن جنت اندر جا کے آزاد ہوئے واسطے شریعت نہیں ہونی کافر واسطے اس طرح دنیا دے دن اندر دن کوئی شریعت نہیں ہے کجر قبول کردہ ہی نہیں مومن دنیا دن دن جد پڑتا لا لا الل محمد الرس اللہ سمجھ آ نہیں کوئی نہ بولو چو سبح اللہ سب کے جوان سب اور سنگیا میں ہی گلانیاں نے ہر بندہ جنا مردی جٹ تو جٹ بیٹھا ہاں جی دل در تیرنگی ہاں فکیران تربیت یہ اثر لئی کہ ہر گل بندہ اگلے اثر کر دی حضرت موسیٰ صاحب کلیم اللہ علیہ سلام جڑی دعا منگی وہ اے اللہ میری زبان دی گنڈ کھول دے میری گل سمجھ لین اللہ سونا جنہ فقیر دے فکیر دیر گنڈ کھولتا نہیں اگلے گل سمجھ آن دی نہیں اتنے وہ کھولتا ذرا جی بول سبحان اللہ تنگیا کافر دنیا ہوں کا من کھان چینے ویاہ شادی ایمانار دس جو مرضی کیوں آزاد وہ اتھے اپنی جنت بڑائی فردا جنتی میں جنت آزاد ہوئے گا شریعت دی قید نہیں ہونی کافر اتھے ہی سور آزاد ہوا مومن اتے قید اتھے پابند یہ خیش اٹھتی ضرور لیکن یہ آدھو پتہ نہیں تیرا مالک ہے نفسالی کان گند دل نستا گند دل نستا ہے یہ تو پچھا کرنی ہو کرو ایک پاس برائی ہوے تو ایک پاس نیکی ہوا ویخیا جیڑے پاس کھچی دچی بولیا جی पासे खिंचीता बोलिया जी हम एक पासे मैं मिसाल दिना एक पासे मैदू हो एक पास जिंदगी का जलसा हो अंदरों किधरे बोलता उधर उधर देने पैने में छोटे भी खाने पैने में इवें नहीं उस पास बहुत ही आई मालूम होया वाकी करके बुराई नेकी जदों कटी सामने आएगी ना इस बुराई पास जाना है, नेकी पास जाना ही कोई नहीं मैं मिसाल दादा बया टीवी दे रख्या हों कुरान कुरान रख्या होता है मेरी गल समझ आज कजर खाला भी रख्या होता है किड़े पास ہو چو میندر نہیں پی آر قرآن نہیں لاؤ دے آخیا آخنا نیندر نہیں آم لائی ہے معلوم ہویا جی ہولوم ہوا یہ کان ہے یہ تقیر جیڑے نمیاں رحمت ورگے وہ مارتے رخالفت کرتے رہتے کام ہے برائی وال نسنا اصل یہ پج پنج کے سیدا رکھنا ہے یہ برائی والے پاس نہ جی جا سوچے اندروں ملاوت ہوے آخر یہ کھچ کھچ کے اس مقام سے لے جہ فکیر لوگ کہ جیویں تینوں مینو تیر میرے نفس نئی کچ دی ہوں نا میاں رحمت علی ورگیاں نو برائی تو نفرت تے نیکی نی کچ ہوں تا ولی بنتا ہے سجیا سگیا نفس اس حال سے پہنچ جاوے کہ برائی دی طلب ہی ختم ہوٹو ہی दे, हर वे चस्का मौला दे कम का याद का जिक्र का फिकर का लगा